ما في في الملک الحمد على اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير <تصفيق> وهي ها جسنتم ها باداك يا فرتم ميس كوي كافر اور كوي مؤمن ها اور تم جو عمل كرته والله سيخوب المصير اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورت دی تو تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف <تصفح> یعنی آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و ایب سے تنظیم و تقدیس بیان کرتی ہے زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی جیسا کہ پہلے گزرا پھر یعنی یہ دونوں خوبیاں بھی اسی کے ساتھ خاص ہیں اگر کسی کو کوئی اختیار حاصل ہے تو وہ اسی کا عطا کردہ ہے جو عارضی ہے کسی کے پاس کچھ حسنوں کمال ہے تو اسی مالک الملک کی کرم گستری کا نتیجہ ہے اس لیے اصل تعریف کا مستحق بھی صرف وہی ہے پھر یعنی انسان کے لیے خیر و شر نیکی اور بدی اور کفر و ایمان رستوں کی وضاحت کے بعد اللہ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی جو آزادی دی ہے اس کی روح سے کسی نے کفر کا اور کسی نے ایمان کا رستہ اپنایا ہے اس نے کسی پر جبر نہیں کیا اگر وہ جبر کرتا تو کوئی شخص بھی کفر و معصیت کا رستہ اختیار کرنے پر قادر ہی نہ ہوتا لیکن اس طرح انسان کی آزمائش ممکن نہیں تھی جبکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت انسان کو آزمانا تھا الموت احسن سورة ملک آیت نمبر دو جس نے موت و حیات کو پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے بنا بری جس طرح کافر کا خالق اللہ ہے کفر کا خالق بھی اللہ ہے لیکن یہ کفر اس کافر کا عمل و کسب ہے جس نے اسے اپنے ارادے سے اختیار کیا ہے اسی طرح مومن اور ایمان کا خالق بھی اللہ ہے لیکن ایمان اس مومن کا قصب و عمل ہے جس نے اسے اختیار کیا ہے اور اس قصب و عمل پر دونوں کو ان کے عملوں کے مطابق جزا ملے گی کیونکہ وہ سب کے عمل دیکھ رہا ہے پھر اور وہ عدل و حکمت مطلب حق یہی ہے کہ محسن کو اس کے احسان کی اور بدکار کو اس کی بدی کی جزا دے چنانچہ وہ اس عدل کا تمام یا مکمل اہتمام قیامت والے دن فرمائے گا پھر تمہاری شکل و صورت قد و قامت اور خد و خال نہایت خوبصورت بنائے جس سے اللہ کی دوسری مخلوق محروم ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ مومن آیت نمبر چونسٹھ اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ صورت مَّا شَاءَ انفطار آیت نمبر چھ سے آٹھ اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر برابر بنایا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا کسی اور کی طرف نہیں کہ اللہ کے محاسبے اور مواخذے سے بچاؤ ہو جائے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں مَا فِي وَيَعْلَمُ مَا وَمَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ <الصدور> وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اور اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا پھر انہوں نے اپنے معاملے مطلب عملوں کا وبال چکھا اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لاتے تھے تو انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں راہ دکھائیں گے پھر انہوں نے کفر کیا اور حق سے منہ مو موڑا اور اللہ نے ان سے بے پرواہ کی اور اللہ بے پرواہ بہت قابل تعریف ہے کافروں نے دعویٰ کیا کہ وہ قبروں سے ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے اے نبی دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا پھر تمہیں ضرور بتائے جائیں گے جو تم نے عمل کیے اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے فآمنوا چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اس کا علم کائنات ارضی و سماوی یعنی اس کا علم کائنات عرضی و سماوی سب پر محیط ہے بلکہ تمہارے سینوں کے رازوں تک سے وہ واقف ہے اس سے قبل جو وعدے اور واحدیں بیان ہوئی ہیں یہ ان کی تاکید ہے پھر یہ اہل مکہ سے بالخصوص اور کفار عرب سے بالعموم خطاب ہے اور ما قبل کافروں سے مراد قوم نوح قوم عاد قوم سمود وغیرہ ہیں جنہیں ان کے کفر و معصیت کی وجہ سے دنیا میں عذاب سے دوچار کر کے تباہ ہو برباد کر دیا گیا پھر یعنی دنیاوی عذاب کے علاوہ آخرت میں پھر یہ اشارہ ہے اس عذاب کی طرف جو دنیا میں انہیں ملا اور آخرت میں بھی انہیں ملے گا پھر یہ ان کے کفر کی علت ہے کہ انہوں نے یہ کفر جو ان کے عذاب دارین کا باعث بنا اس لیے اختیار کیا کہ انہوں نے ایک بشر کو اپنا ہادی ماننے سے انکار کر دیا یعنی ایک انسان کا رسول بن کر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا جیسا کہ آج بھی اہل بدت کے لیے رسول کو بشر ماننا نہایت گناہ ہے ہدم اللہ تعالی پھر چنانچہ اس بنا پر انہوں نے رسولوں کو رسول ماننے سے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا پھر یعنی ان سے اعراض کیا اور جو دعوت وہ پیش کرتے تھے اس پر انہوں نے غور و تدبر ہی نہیں کیا پھر یعنی ان کے ایمان اور ان کی عبادت سے پھر اس کو کسی کی عبادت سے کیا فائدہ اور اس کی عبادت سے انکار کرنے سے کیا نقصان پھر یا محمود ہے تعریف کیا گیا تمام مخلوق کی طرف سے یعنی ہر مخلوق زبان حال و قال سے اس کی حمد و تعریف میں رتب حمد و تعریف میں رتب النسان ہے پھر یعنی عقیدہ کہ قیامت والے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے یہ کافروں کا محض یہ کافروں کا محض گمان ہے جس کی پشت پر دلیل کوئی نہیں زام کا اطلاق قذب پر بھی ہوتا ہے پھر قرآن مجید میں تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا ان میں سے ایک یہ مقام ہے اس سے قبل ایک مقام سورہ یونس آیت نمبر 53 اور دوسرا مقام سورہ سبا آیت نمبر 3 میں ہے پھر یہ وقعی قیامت کی حکمت ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا اس لیے کہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جزا مکمل شکل میں بالعموم نہیں ملتی نیک کو نہ بد کو اب اگر قیامت والے دین بھی مکمل جزا کا اہتمام نہ ہو تو دنیا ایک کھلنڈرے کا کھیل اور فیل ابس ہی قرار پائے گی جب کہ اللہ کی ذات ایسی باتوں سے بہت بلند ہے اس کا تو کوئی فعل ابس نہیں چ کہ جن و انس کی تخلیق کو بے مقصد اور ایک کھیل سمجھ لیا جائے طلّہ علوم پھر یہ دوبارہ زندگی انسانوں کو کتنی ہی مشکل یا مستبعد نظر آتی ہو لیکن اللہ کے لیے بالکل آسان ہے پھر فآمنو میں فا نصیحا ہے یا فصیحا ہے فآمنو میں فا فصحا ہے جو شرط مقدر پر دلالت کرتی ہے اے اذا كان الامر المرحا فصدقوا اللہ یعنی جب معاملہ اس طرح ہو جو بیان ہوا تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اس کی تصدیق کرو پھر آپ کے ساتھ نازل ہونے والا یہ نور یہ نور قرآن مجید ہے جس سے گمراہی کی تاریکیاں چھٹتی ہیں اور ایمان کی روشنی پھیلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں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 جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے دن اکٹھا کرے گا وہ وہی ہار جیت کا دن ہے اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اب تک یہی عظیم کامیابی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے تو وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے و اطيع الله و اطيع الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم حق سے منہ مو موڑو تو ہمارے رسول کا کام بس کھول کر پہنچا دینا ہے اللہ لا الا اللہ, اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور پس لازم ہے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کرے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف قیامت کو لیم الجمع اس لیے کہا کہ اس دن اول و آخر سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے فرشتہ پکارے گا تو سب اس کی آواز سنیں گے ہر ایک کی نگاہ آخر تک پہنچ جائے گی کیونکہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سور ہُود آیت نمبر ایک سو تین وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے سورہ واقعہ آیتمبر 49 اور 50 کہہ دیجئے یقیناً تمام پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جانے والے ہیں پھر یعنی ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک ہار جائے گا اہل حق اہل باطل پر ایمان والے اہل کفر پر اور اہل طاقت اہل معصیت پر جیت جائیں گے سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو یہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں ان گھروں کے بھی وہ مالک بن جائیں گے جو جہنمیوں کے لیے تھے اگر وہ جہنم میں جانے والے کام نہ کرتے اور سب سے بڑی اور سب سے بڑی ہار جہنمیوں کے حصے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہوں گے جنہوں نے خیر کو شر سے عمدہ چیز کو ردی سے اور نعمتوں کو عذاب سے بدل لیا غبن کے معنی نقصان اور خسارے کے بھی ہیں یعنی نقصان کا دن اس دن کافروں کو تو خسارے کا احساس ہوگا ہی اہل ایمان کو بھی اس اعتبار سے خسارے کا احساس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کر کے مزید درجات کیوں نہ حاصل کیے پھر یعنی اس کی تقدیر اور مشیت سے ہی اس کا ظہور ہوتا ہے بعض کہتے ہیں اس کے نزول کا سبب کفار کا یہ قول ہے کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو دنیا کی مصیبتیں انہیں نہ پہنچتیں بہارِ فتح القدیر پھر یعنی وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے ہی پہنچا ہے پس وہ صبر اور رضا بالقضاء کا مظاہرہ کرتا ہے ابنِ عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں اس کے دل میں یقین راسخ کر دیتا ہے جس سے وہ جان لیتا ہے اس کے دل میں یقین راسخ کر دیتا ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس کو پہنچنے والی چیز اس سے چونک نہیں سکتی اس کو پہنچنے والی چیز اس سے چونک نہیں سکتی اور جو اس سے چونک جانے والی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی بہوال فتح القدیر بہوالِ ابن کثیر پھر یعنی ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا کیونکہ اس کا کام صرف تبلیغ ہے امام زہری فرماتے ہیں اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے بوالِ فتح القدیر پھر یعنی تمام معاملات اسی کو سونپیں اسی پر اعتماد کریں اور صرف اسی سے دعا و التجا کریں کیونکہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہی نہیں ہے फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं या ऐ ए जो ईमान वाले इन मिन अजवाजकुम व औलादकुम अदुआन लकुम फहजरोहुम व इन तअफू व तसफहू व تغफरू फैन अल्लाह गफूर रहीम ऐ ईमान वालों बेशक तुम्हारी बीवियां बेशक तुम्हारी बीवियों بعض تمہارے دشمن ہیں لہذا تم ان سے محتاط رہو اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ خوب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے انما بلا شبا تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ مطلب آزمائش ہیں اور اللہ ہی کے پاس اجرِ عظیم ہے فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خیرا لئنفسكم ومن یوقشح نفسه فالائکہم المفلحون چنانچہ جہاں تک تمہاری استطاعت ہو تو تم اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے اور جسے اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. <تصفح> اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسنا تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا قدردان بہت علم والا ہے عالم الغیب العزیز الحکیم وہ غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا زبردست خوب حکمت والا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جو تمہیں عملِ صالح اور طاط الٰہی سے روکیں سمجھ لو وہ تمہارے خیر خواہ نہیں دشمن ہیں پھر یعنی ان کے پیچھے لگنے سے بچو بلکہ انہیں اپنے پیچھے لگاؤ تاکہ وہ بھی اطاۃ الٰہی اختیار کریں نہ کہ تم ان کے پیچھے لگ کر اپنی عاقبت خراب کر لو پھر اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکے میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا لیکن ان کے بیوی بچے آڑے آ گئے اور انہوں نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دی اور انہوں نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دی پھر بعد میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لی ہے تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر غصہ آیا جنہوں نے انہیں ہجرت سے روکے رکھا تھا چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کی تلقین فرمائی بحال جامعی حدیث نمبر 3317 پھر جو تمہیں قصبِ حرام پر اکساتے اور اللہ کے حقوق ادا کرنے سے روکتے ہیں پس اس آزمائش میں تم اسی وقت سرخرو ہو سکتے ہو جب تم اللہ کی معاشیت میں ان کی اطاعت نہ کرو مطلب یہ ہوا کہ مال و اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا اطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون پھر یعنی اس شخص کے لیے جو مال و اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی معاشیت سے اجتناب کرتا ہے پھر یعنی اللہ اور رسول کی باتوں کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر عمل کرو اس لیے کہ صرف سن لینا بے فائدہ ہے جب تک عمل نہ ہو پھر خی رن اے انفقن یا یقن الفاق خی انفاق عام ہے صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے پھر یعنی اخلاص نیت اور تیب نفس مطلب خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے پھر یعنی کئی کئی گناہ بڑھانے کے ساتھ وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا پھر وہ اپنے گزاروں کو اباف مضاعف اجر و ثواب سے نوازتا ہے اور معاشیت کاروں کا فوری مواخذہ نہیں فرماتا